امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغا میں ارشاد فرماتے ہیں مطلب کا ہاتھ سے چلا جانا نا اہل کے آگے ہاتھ پھیلانے سے آسان ہے علامہ سید رضی نے حضرت علی علیہ السلام کے اس قول کی تشریح یوں کی ہے نا اہل کے سامنے حاجت پیش کرنے سے جو شرمندگی حاصل ہوتی ہے وہ محرومی کے اندوہ سے کہیں زیادہ روحانی اذیت کا باعث ہوتی ہے اس لیے مقصد سے محرومی کو برداشت کیا جا سکتا ہے مگر ایک دنی و فرمایا کی زیر باری نا برداشت ہوتی ہے چنانچہ ہر باہمیت انسان نا اہل کے ممنون نے احسان ہونے سے اپنی ہرما نصیبی کو ترجیح دے گا اور کسی پست و دنی کے آگے دست سوال تراس کرنا گوارا نہ کرے گا